جو فرشت عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَجْنِنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے ہمارے رب اور انہیں ان عبدی باغوں میں داخل فرما جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی بیمیوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں بے شک تو ہر چیز پر غالب نہایت حکمت والا ہے وقیہم السیئیات ومن تقیس سیئیات یومئذ فقد رحمتہ وذالک ہوا الفوز العظیم اور انہیں برائیوں سے بچا اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقتوں نے اس پر رحم کیا اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا اللہ کی ناراضی و بیزاری آج تمہاری اپنے آپ پر ناراضی و بیزاری سے بڑھ گرت ہے اللہ کی ناراضی و بیزاری آج تمہاری اپنے آپ پر ناراضی و بیزاری سے بڑھ کر تھی جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے ربنا أمتنا ثنتين ثنتين فهل إلى خروج من سبيل وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور تو نے ہمیں دو بار زندہ کیا تو, تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں ملائکۂ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تصبیح و تحمید کرتے ہیں یعنی نقائص سے اس کی تنظیح کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اس بات اور اس کے سامنے عجز و ایمان کا اظہار کرتے ہیں دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں مگر قیامت والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی بھوالے تفسیر بن کثیر و مصرد احمد الموسوعہ چوتھی جلد صفحہ نمبر ایک حدیث نمبر 2314 ہزار اعلم عالم پھر یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شئی سورہ تور آیت نبرکیس <تصفيق> وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکسہ مرتبہ دے دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے انہیں ادنیٰ مقام پر لے آئے بلکہ ادنا کو اٹھا کر اعلی کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا پھر اس سے سے مراد یہاں اقوبات ہیں یا پھر جزا محضوف ہے یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا پھر یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں جس کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے جعلنا اللہ من يلحقهم اللہ الصالحین, الصالحین پھر مختون سخت ناراضی کو کہتے ہیں اہل کفر جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھلستے دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو پھر جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے یعنی اس کے وجود مطلب ہست سے پہلے اس کے عدم وجود مطلب نیست کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہم کنار ہوتا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام وفات پر ہوتا ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی انہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ وکم تم ام وم سم می تھو کم سم میو نمبر 28 میں بھی کیا گیا ہے پھر یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیمانی کی کوئی حیثیت نہیں پھر یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیکیاں کما کر لائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے جو وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لہٰذا تم اللہ کے لئے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو اگرچہ کافر نا پسند ہی کریں رفیع الدرجات ذو العرش القروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے لا يخفى على منهم شيء لمن اليوم <القحار> جس دن وہ قبروں سے ظاہر و باہر ہوں گے اللہ اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی اللہ پوچھے گا آج کس کی بات چاہی ہے پھر خود وہی فرمائے گا صرف اللہ واحد وقار کی اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے اذرہم یومل آزی فتی قنوبول لدل الحناجیری کیاوییمین ما لغوای میینہ منہمیمی او والا شفیی اور آپ انہیں قریب آنے والے دن نے قیامہ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن مطلب قیامت سے ڈرائیں جب کہ غم سے بھرے کلے حلقوں کو آ رہے ہوں گے ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ ان کے جہنم سے نہ نکالنے جانے یا نہ نکالنے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے ساتھ دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں پھر اسی ایک اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی سبیل نہیں جو العلی یعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور الکبیر یعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو یا بیوی اور اولاد ہو یا شریک ہو پھر یعنی پانی جو تمہارے لیے تمہاری روزیوں کا سبب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہے یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع فرما دیا گیا ہے بھوال فتح القدیر پھر اللہ کی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام و فرائض الہی کی پابندی کرتے ہیں یعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے تو کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار گزرے صرف اسی ایک اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پھر اور روحو سے مراد وہی ہے جو وہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے وہی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مزمر ہے اسی طرح وہی سے بھی اس ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں پھر یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے پھر یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے اللہ تعالی۔ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسماؤں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں بھوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 4812 پھر جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے بہوار فتف القدیر پھر اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی پھر الضیفہ کی معنی ہے قریب آنے والی یہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے پھر یعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے کیا ومین غم سے بھرے ہوئے یا روتے ہوئے یا خاموش اس کے تینوں معنی کیے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <یمتسجن> <یمتسجن> <تصال> <یمتسجن> <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور اسے, اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے بلا شباء الله خوب سن والا خوب ديكن والاها أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع یا وہ لوگ زمین میں چلتے یا چلے پھرے نہیں پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے قدرت و طاقت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌ شدید الْعِقَابِ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا لہذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا یقیناً اللہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے وَنَقْدِرُ أَرْسَلَ مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقینا ہم نے موسی کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا الٰفَ ادَّعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحِرٌ كَذَّاب فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیاء کا علم ہے چھوٹی ہو یا بڑی باریک ہو یا موٹی اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم و احاطہ کے اور کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معینوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ دسدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے جیسے کسی اجنبی عورت کو کن اکھیوں سے دیکھنا سینوں کی باتوں میں وہ وسوسے بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں یعنی ایک لمحہ گزرا کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں تب تک تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوں گے لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیں تو پھر ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے مزید دیکھیے سر بقرہ آیت نمبر 284 کا ہاشیہ پھر اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا علم ہے نہ کسی پر قدرت وہ بے خبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی جب کہ فیصلے کے لیے علم و اختیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اس لیے صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلے کرے اور وہ یقیناً حق کے ساتھ فیصلے یا فیصلہ فرمائے گا کیونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کسی سے حرس و تما پھر گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم تقزیب میں ہلاک کی گئیں جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں درآں حال یہ کہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور اگر یہ آ گیا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا پھر یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں کی تقزیب اب سلسلے نبوت و رسالت تو بند ہے تاہم آفاق و انفس میں بے شمار آیاتِ الہی بکھری بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں الواظ واضو و تذکیر اور دعوت و تبری کے ذریعے سے علماء اور دایان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں اس لیے آج بھی جو آیات الٰی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا اس کا انجام مکزمین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا پھر آیت سے مراد وہ نشانیاں یا وہ نو نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یا عسا۔ اور یدبا والے دو بڑے واضح معجزات بھی سلطان مبین سے مراد قوی دلیل اور حجت واضح ہے جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا بجز ڈھٹائی اور بے شرمی کے پھر فرعون مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا بڑا ظالم مجابر اور رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے ہمان فرون کا وزیر اور مشیر خاص تھا کارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا ان سب نے ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت مُصع علیہ السلام کی تکزیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا سورہ زاریات آیت نمبر باون اور 53 اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی نہیں آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بالحق من عندنا ابناء آمنوا وما ضلال پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو اور کافروں کی چال تو نرنی تباہی و بربادی تھی۔ وقال فرعون اذروني اقتل موسى واليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الاض الفساد اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسا کو قتل کر دوں اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس مستقبر یا متقبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان فرون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جب کہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہو یا جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا عذاب کا یا اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف فرون یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو خواب کی تعبیر بتلانے والوں کی تعبیر کے مطابق اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا یہ دوبارہ حکم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تزلیل و اہانت کے لیے دیا نیز تاکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھے جیسا کہ فی واقع انہوں نے کہا من قبل تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذیتوں سے دوچار تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے پھر یعنی اس سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور فرعون کی عزت میں کمی نہ ہو یہ اسے حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنا دیا پھر یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے پھر یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے اسے پکار کر دیکھ لے یا رب ہی کا انکار ہے کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچا لے گا کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے پھر یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے یا اس کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث و تقرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث وت اقرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فسادی قرار دیا درآں حال یہ کہ فسادی وہ خود تھا اور غیر اللہ کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے اللہ من شروع بہوالے مسند احمد چوتھی جلد صفر نمبر چار سو پندرہ پھر مطلب اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں یہ بھی منقول ہے اللہفینی ہم شئت بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ مطلب اے اللہ مجھے تو ان سے کفایت کر جس چیز سے تو چاہتا ہے یعنی اللہ کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیلیں ہیں پھر یہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس کے دلائل سے تم مطمئن نہیں اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی تب بھی عقل و دانش اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس سے تعرض نہ کیا جائے اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنیا و آخرت میں دے دے گا اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے ایزائیں پہنچائیں تو پھر یقیناً وہ تمہیں جن عذابوں سے ڈراتا ہے تم پر ان میں سے کوئی عذاب آ سکتا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا جیسا کہ تم باور کراتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دلائل و معجزات سے نہ نوازتا جبکہ اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں دوسرا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل اور ہلاک کر دے گا تمہیں اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے